میت کو سمندر بر تو نہیں کیا جا سکتا کب کیا جائے گا جیسے پانی کے جہاز میں کسی کی موت واقع ہو جائے اب کنارا بہت دور ہے یہ ہفتے لگ جائیں گے مہینہ لگ جائے سمندر کا سفر میت کے سڑنے گلنے کا اگر مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں پانی کے جہاز ہی میں کفن اور یہ سارا سلسلہ کر کے نماز جنازہ پڑھا کر اور جیسے قبر میں دفن کرتے ہیں اسی طرح سمندر میں چھوڑ دیا جائے مگر کب جبکہ بحری سفر ہو اور کنارہ اور زمین جو ہے بہت دور ہو تب اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا جان کر کے خشکی اور زمین موجود ہو سمندر میں ڈالنا یہ اس کے ایک مسلمان کے ساتھ ایسا کیا جائے کہ اس مسلمان کی عظمت اور شان کے خلاف ٹھیک ہے نا کافی ٹائم ہو گیا آپ تو